محمد ال کریم اماب فعوز بل منشوان الرجیم بسم اللہ رحمان رحیم اللہ وسلی سید و مولانا محمد وبارک ول السلام علیکم خواتین وزرات آپ کے پسندیدہ پروگرام پسندیدہ سلسلے افطار ٹائم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان خدمت ہے اللہ تبارک تعالی نے حضرت موسا علیہ السلام سے یہ کلام فرمایا کہ میں نے امت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور عطا کیے ہیں جن کے ذریعے سے وہ دو اندھیروں سے محفوظ رہیں گے یا الحلع عالمین وہ دو نور کون سے ہیں فرمایا کہ ایک نور تو رمضان ہے اور دوسرا نور قرآن ہے یا العالمین وہ دو اندھیرے کون سے ہیں فرمایا کہ ایک اندھیرا قبر کا ہے اور دوسرا اندھیرا حشر کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ ولی وسلم پر جو انعامات کیے ہیں جو اکرامات کیے ہیں جو نعمتیں نازر کیے ہیں جو عافیتیں نازل کی ہیں جو کرم بالائے کرم بالائے کرم کیا ہے اس کی صورت اور اس کی نظیر کہیں بھی نظر نہیں آتی کہ ایک تو رمضان کی صورت میں آپ کو نور عطا کیا اور اس سے بڑا کرم یہ کہ آپ کو قرآن کی صورت میں ایک اور نور اتا کر دیا اب اگر آپ اپنی قبر کے اندھیرے کو دور کرنا چاہتے ہیں اور حشر کے اندھیرے کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ رمضان المبارک کے دامن کو اس انداز سے تھام لیں کہ رمضان جو مہمان کی طرح ہمارے درمیان آیا ہے وہ اس وقت ہی ہمارے درمیان سجائے گا یا اس کو جانے دیں گے جب وہ ہماری بخشش کروا دے گا ہماری مغفرت کروا دے گا اور کلام پاک کو ہمیں تاکوں میں سجانا نہیں ہے زلدان میں بند کر کے نہیں رکھنا نازم نہ بلکہ کلام پاک کی ایک ایک حرف کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ایک ایک آیت کے مفوم کو اس کی معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اس کے تراجم کو پڑھنا ہے اس کی تفاصیر کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان آیات کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کرام کرنا چاہتا ہے کیا بیان کرنا چاہتا ہے ارے ہم جیسے گناہ گاروں کو سیاہ کاروں بدکاروں کو کہ جن پر اللہ تعالی نے اتنا فضل و کرم کر دیا ہے کہ جس کلام پاک کے بارے میں پروردگار کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اس پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے جس پہاڑ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اور انہی کی نالین کا صدقہ ہے نازم کہ ہمیں کلام پاک نصیب ہو گیا اب ہم نے اس کلام پاک کے ساتھ کیا کیا ہے ہم نے اس کو رکھا کہاں ہم نے اس کو سجایا کہا ہے ناظرین بہت تقریم کے ساتھ باوجو ہو کر ہم اس کو چھومتے تو ہیں اس کی تعظیم تو کرتے ہیں اس کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھتے تو ہیں جب دلہن کو بیاتے ہیں تو اس کے سر پر اس قرآن پاک کو رکھ کر ہم اس کو اس کے نیچے سے گزار دیا کرتے ہیں ہم جب کسی تقریب میں جایا کرتے ہیں یا کسی غیر ملک دورے پر جایا کرتے ہیں تو اس کلام پاک کو اپنے سر کے اوپر سے گزارا تو کرتے ہیں لیکن ناظرین کبھی ہم نے اس کی آتوں پر غور کرمر کرنے کی کوشش کی ہے کہ واضح طور پر کلام پاک فرماتا ہے الفلامیم زال کتاب الا رہی وفی ہدن المستقین کہ بے شک اس کے کسی لفظ میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے لیکن ہم نے کیا اس سے حاصل کیا ہے آج اس معجوزے پر ہم بات کریں گے کہ یہ کلام پاک ہمیں کیا دیتا ہے اس کلام پاک سے ہم نے کیا حاصل کیا اس کے اندر موجود جو حقائق ہیں مستقبل کے حوالے سے وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں ان آیات کا نزول کس انداز سے ہوا اور آج مسلمان اس معجزے سے کیا کچھ حاصل کر رہا ہے اور اسے کیا کچھ حاصل کرنا چاہیے ایک بہت طویل موضوع ہے ناظرین لیکن ہم کوشش کریں گے کہ سمندر کو کوزے میں بند کریں تاکہ کچھ آپ تک پہنچ سکے کچھ ہم تک پہنچ سکے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم ہم سب کے ہر دل عزیز بہت ہی خوبصورت انداز سے تناام فرماتے ہیں فقری الاسر ہے شیخ الحدیث ہیں محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب داضی بات کا آغاز کریں گے اور ان کے بعد انشاءاللہ اللہ ہم آپ سے مزید اپنے مہمانان کا تعارف بھی کرائیں گے اور گفتگو آپ کے ساتھ رہے گی ایوان کے دروازے انشاءاللہ میں آپ کے لیے کھولوں گا اور کوشش کریں گے کہ قرآن پر کچھ ایسی گفتگو کر سکیں گے گو کہ اس کا حق کسی صورت ہم گفتگو میں ادا نہیں کر سکتے لیکن شاید جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ آپ تک پہنچ جائے کچھ ہم تک پہنچ جائے مفتی صاحب آپ کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام وعلیکم و السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک ایسے موضوع کا آغاز کرنے جا رہا ہوں قرآن ایک موجودہ موجودہ جو آجش کر دے عقلوں کو جو عقل کو دنگ کر دے کہ وہ انسان کی فہم انسان کے ادراک انسان کی عقل سے بال ہو جائے قرآن ایک موجودہ ہے اس موجودے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں عرض باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین المین والسلام صلاحت سید الانبیاء والمرسلین وعلى المسلیم واحلہ علیہ و اسحبی و اہل بہ و قرآن کو بطور مجزہ میں کیسے دیکھتا ہوں تو قرآن مجید فرقان حمید کا ہر ہر, حرف ہر, ہر انداز معجزہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ صلاحت السلام کو ایک ایسا مجرا عطا فرمایا ہے جو تک باقی رہے گا دیگر اگر, دیگر اگر, اگر, اگر کو بھی معاوضے عطا کیے گئے ہیں لیکن ان کے موجودات زمانوں تک محدود دودھ رہے لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اب بھی فرمایا ہے کہ قیامت تک یہ برقرار ہے اور لوگوں کی عقلوں کو حیران کرتا رہے گا قرآن مجید فرقان حمید کے اعجاز کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ نہیں سکے اس کا البتہ اندازہ کچھ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کس کس اعتبارات سے مجزہ ہے جہاں پر انسانی عقل تھک کے گر جاتی ہے اس کے پرواز کے پر جاتا جاتا تو وہاں پر جو ہے معاذے کی ابتدا شروع ہوتی ہے تو قرآن کو اس انداز سے دیکھیے جس انداز میں لیجئے اس کو اگر تعلیمات کے اعتبار سے لیجئے تو ایسی تعلیمات رب کریم e نے اس میں عطا فرمائی ہیں کہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے جو ہے یہ باعث ہدایت ہے وہ سنہری اصول بیان کر دیے ہیں کہ جو جانتے ہیں جو مسلسل متحرک ہیں ہر زمانے انسان اس کی اپنے اپنے زمانے کی جدیت ہے وہ اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے انسانوں کا بنایا ہوا قانون یہ ہے کہ اس کی محدود عقل کے مطابق وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے جب وہ انسان اس ٹائم پیریڈ سے آگے ترقی کر جاتا ہے تو اس کا قانون بھی پھر پیچھے رہ جاتا ہے بہت اچھی بات بہت اچھی بات رب کریم نے جو قانون بنایا ہے हुँ. جو قرآن کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا हुँ. ہے تو اس کا علم محدود نہیں ہے, ہر چیز کو حاوی ہے हुँ. جب وہ ہر چیز کو حاوی ہے تو انسان جہاں پہ بھی چلا جائے جہاں پہ بھی چلا جائے وہ رب کریم کی بادشاہ میں اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما یا معاشر الجی انست تم ان تنفو میں نفتار ولادی فن فضو لنف نہ سلطان یعنی تم زمین و آسمان دودھ سے نکلنا چاہو تو نکل جاؤ نہیں نکل سکتے جہاں پر جاؤ گے خدا کے بادشاہت ہے کیا بات جہاں پر خدا کی بادشاہت ہے خدا کا علم ہے تو خدا کا علم ہے تو قرآن کی سچائی ثابت رہے گی ہمیشہ کیا بات ہر زمانے کے لیے اس کے قانون جو ہے ہر زمانے کے لیے لاگو رہیں گے اچھا متلاخن بات کرتے ہیں تھوڑی سی بات کی قرآن میں اور اس پرزنٹ ٹینس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پاس ٹینس بھی موجود ہے فیوچر ٹینس بھی موجود ہے اس پہ ہم تھوڑا سا کلام کریں گے مفتی صاحب ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ قرآن ایک موجوزہ اس موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سبقے کے بعد افطار چائم کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن اور بہت ہی خوبصورت موضوع کے قرآن ایک معجزہ ہے کہ ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے اس سے قبل ناظرین کہ میں اپنی شخصیت کا تعارف آپ سے کراؤں جو اس وقت پہلی مرتبہ کیو ٹی وی کے منچ پہ اور افطار چائم کے ذریعے سے متعارف ہونے جا رہی ہیں ایک جملہ گاندھی جی کا کوٹ کروں گا قرآن کے حوالے سے کہ گاندھی جی نے یہ بات بہت واضح طور پہ فرمائی اور بہت علال اعلان فرمائی کہ مجھے قرآن پاک کو الہامی کتاب تسلی کرنے میں کوئی بھی تامل نہیں ہے بات یہ ہے ناظرین کہ یہ بے شک نہ صرف الہامی کتاب ہے بلکہ وہ کتاب ہے جس نے ہمیں کوڈ آف لائف وضاح کر کے دیا ہے یہ انسان کی معاشرت معیشت اس کی سماجیات اس کی اخلاقیات تمام چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ مربوز ہیں نازرین سب سے پہلے میں اپنا تعارف پیش کروں ان تمام مہمان کا جو اس وقت ہمارے ساتھ رشیف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے ہرد العزیز فوقی الاثر شیخ الحدیث محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب اسٹار ٹائم کا مستقل حصہ بار پھر ہمارے ساتھ رشیف فرمائیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ اس فورم پہ انہوں نے جوائن کیا یو ٹی وی کے ذریعے پہلی مرتبہ مطالف ہونے جا رہے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو کرتے ہیں ممتاز مذہبی اسکالر ہیں محترم جناب محمد عیسا صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور آخر میں تشریف رکھتے ہیں بین الاقوامی نافخ اللہ نے اللہ خوبصورت آواز سے نوازا ہے بوترم جناب عبد الحمید رانا صاحب. سے بات کا آغاز کریں گے اور میں منتظر رہوں گا آپ کی کالس کا کہ آپ اس احوان کو جوائن کر کے قرآن کو کیسا آپ نے پایا اور کس اندازے میں قرآن پہ عمل کرنا چاہیے کیا اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا یہ تمام باتیں میں چاہوں گا کہ آپ کے پرسپشنز بھی آئیں اور آپ کے سوالات بھی آئیں اور آپ کے نتوں کی فرمائش بھی آئے شامل کرتے ہیں جناب میں اپنے سب سے پہلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم ہلو میرے خیال شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب وہیں سے بات کو جوڑتے ہیں میں نے ارض کیا کہ پرزنٹینس میں بات ہو رہی ہے قرآن میں لیکن خوبی کی بات یہ ہے کہ اس حال کے اندر ماضی بھی موجود ہے اس میں مستقبل بھی موجود ہے یعنی اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں صاحب لفظ پروٹیکشن یا پیشن گوئی اگر قرآن کے ریم استعمال کر رہے ہیں تو اس میں یہ بات تو ضرور ہے کہ قرآن پیشن گوئی سے بالتر ہو کے حقائق پر مبنی بات کر رہا ہے مستقبل کی حقیقتیں بیان کر رہا ہے اور ماضی بھی اس میں موجود ہے کیسے دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو کہ کیا خوبصورت رفظ ہے کہ موجود حال میں ہے ماضی بھی سامنے موجود ہے مستقبل بھی موجود ہے دیکھیں ماضی حال مستقبل یہ تینوں کے تینوں ہر انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان بلا ماضی کے نہیں ہوتا اور مستقبل کے لیے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے اور حال وہ جو زمانوں سے گزر رہا ہوتا ہے تو قرآن مجید فرقانہ حمید نے انسان کو ان تینوں کے تینوں زمانوں میں خطاب فرمایا ماضی کو بطور عبرت کے پیش کیا ہے اور حال کو اسنا کے طور پر پیش کیا تاکہ انسان اپنے حال کی اصلاح کرے اور مستقبل کے لیے پلاننگ کے اعتبار سے بیان فرمایا کہ اور اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ مستقبل کے زمانوں میں قرآن مجید نے جو باتیں بیان فرمائی کیونکہ انسان کا دائرہ علم محدود ہے اور وہ اپنے علم کے ذریعے مستقبل کے میں نہیں جان سکتا تو قرآن مجید فرقان حمید نے جب مستقبل کی باتیں بیان فرمائی تو اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے کیونکہ انسان کی نالج محدود ہے اور محدود نالج کے ذریعے مستقبل میں نہیں جا سکتا چنانچہ جو ہستی مستقبل کی باتیں بتا رہی ہے کوئی یقینا رب کریم کی ذات ہی ہے جو ایسی باتیں بتا سکتے ہیں اچھا کے صاحب ایک بات یہ دیکھیے کہ کیا فساحت اور کیا بلاغت ہے کہ عرب کی عیشا صاحب عرب کی زبان عربی اچھا جتنے بھی الفاظ ہیں قرآن پاک کے وہ عربی گرامر سے باہر نہیں ہیں اس کے اندر موجود ہیں لیکن کمال دعویٰ یہ ہے کہ اس جیسی ایک آیت ہی لا سکتے آپ دیکھیں کہ انہی کی زبان میں کلام ہے گرامر سے باہر بات نہیں ہے الفاظ بھی وہی ہیں لیکن دعوی بھی ہے کہ ایک آیت نہیں لا سکتے تو یہ دعویٰ جو ہے انسان کی عقل کو کہاں تک محدود کر رہا ہے اور اللہ کی کو کہاں تک بیان کر رہا ہے صاحب دیکھیے اس میں تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ جو چیلنج ان کو کیا ہے یہ دو تین سٹیپس میں ہے हुँ. پہلے اسٹیپ میں تو رب قدیم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم اس قرآن کے مثل جنوں ہندس مل کے بھی لے کے آنا چاہو تو نہیں رہا سکتا پھر اس, کے پھر اس چیلنج کو تھوڑا کمزور کیا ہلکا کیا हुँ. جس طرح کسی انسان کی ذلت کو ظاہر کرنا ہے کسی کی عاجی کو ظاہر کرنا ہے تو کہا چلو ٹھیک ہے پورا قرآن دس صورتیں دس صورتوں میں بھی ناکام ہو گیا تو پھر اور سے نیچے ہوتا کہا کہ ایک صورت ہی لیا ان کے ان ایک آیت پہ بھی آ پھر آخر میں ایک آیت پہ بھی آ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درجہ بدرجہ ڈی گریڈ کیا کہ صاحب تم اپنی حیثیت اور اہمیت کو سمجھ لو اس کلام کے برابر جو ہے تم ایک آیت نہیں لا سکتے اس صاحب آپ کو شامل کرتے ہیں آپ کے پہلے جملے جملہ عورت ابھی جا رہے ہیں اور پہلی مرتبہ آپ کا تعارف اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہو رہا ہے اور اب جو آپ کے منہ سے کلمات ادا ہوں گے یہ اوبیسلی ایک ہسٹری بنے گی کہ آپ پہلی مرتبہ اسٹارٹ ٹائم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تقابل ادھیان پہ بھی آپ کا ماشاءاللہ کام ہے اور کمپیریٹو سٹڈی کے اندر ایک بات بڑی خاص لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ صاحب مختلف انبیاء پر مختلف صحیفے اترے اب صوف واہیمی کی بات کریں صوفے موسا کی بات کریں صوفے عیسیٰ کی بات کریں لیکن طورات زبور اور انجیر جو تین کتابیں ہیں اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے اس میں تحریف بھی ہوئی اس میں ترمیم بھی ہوئی لیکن کلام پاک جو ہے وہ بغیر تحریف اور ترمیم کے رہا اور ہمیشہ جو ہے زندہ ہے کیسے دیکھتے ہیں ان ساری باتوں کو حزب اللہ میں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ابھی جیسے ہمارے محترم مولانا صاحب نے فرمایا سب سے پہلی بات اللہ سبحانہ و کی کی جو کلام ہے یہ مین کائنڈ کے لیے میسج ہے سورہ بکرا کی جیسے آیت نمبر 185 ہم پڑھتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ وطالعہ کہتے ہیں کہ شہر الرمضان الزیون ضلفی القرآن رمضان کا وہ مہینہ جس میں نازل کیا قرآن اگر آپ یہاں غور کریں تو اللہ سبحانہ وطالیہ کہتے ہیں کہ ہد الناز آئے تھے مین کائنڈ کے اب مین کائنڈ میں چھ ارب انسان ہیں اور ان میں سے ایک ارب چالیس کروڑ مسلمان ہیں مسلمان ٹھیک قرآن کی یہی بیوٹی ہے کہ یہ چیلنج کرتا ہے ان کو جو ایمان نہیں لاتے اور گائڈ کرتا ہے ان کو جو ایمان رکھتے ہیں کیا بات, کیا بات؟ اب اللہ سبحان اطالعہ سوریہ ٹین دس سورہ تھرٹی سیون میں کہتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ ہوتا کوئی اور گھر کے لاتا تو اس میں بہت سارے تضاد پاتے ہیں۔ یہ تو تصدیق کرے گا اس کی جو تین کتاب آپ نے بیان کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تصدیق کرے گا اچھا کیسے مثال کے طور پہ اللہ سبحان اطالعہ سیونٹین سورہ کی آیت نمبر ایٹی ایٹ میں کہتے ہیں کہ تمام جنون مل کر اس جیسی قرآن لے آئیں اب یہ مین کائنڈ کے لیے چیلنج ہے ہم ایمان والے تو ایمان لاتے ہی ہیں جو نہیں لاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بھی مخاطب ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے بے شک وہ بات ہے حدل المطقین اور حد کلام کرتے ہیں محمد عیشا صاحب ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اس خوبصورت گفتگو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سوقع ہے کہ بات اسٹار oh. ٹائم کی خوبصورت اس خوبصورت اسپیشل اور روح پرور ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے اس ایوان کے دروازے جناب آپ کے لیے کھولتے ہیں اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ سب سے پہلے کالر کون, کون موجود ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی ہوں ہندوستان کے کس شہر سے بات کر رہی ہیں بہن چار مینار جی چار مینار سے چار مینار سے فرمائیے بچے تلاوی نہیں پڑھے برابر نماز تو جاتے ہو تو ہے بچے ہمارے انہیں برابر نماز میں پڑھتے اس کے بارے میں پوچھنا تھا اور میری مالی حالت ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے کیا فطرہ دینا ضروری ہے اللہ کری مطلب مالی حالت ٹھیک سے مراد کیا کہ اللہ نہ کرے شرعی طور پہ جو ہے آپ ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہوتی کہ جن پہ مطلب جو ہے وہ زکات واجب ہوتی ہو یا ایسا کوئی سلسلہ مکان میں رہتی ہوں ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کو تلقین کریں کہ نماز اور تراویح کا باقاعدہ اتمام کریں اس صاحب سے ضرور اس پر کلام کروائیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہندوستان حیدرآباد دکن سے ہمیں کال کی جناب محمد عیسیٰ صاحب اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے جو آپ فرما رہے تھے کیا فرما رہے میں بات کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ نہ میں مین کو چیلنج دیتے ہیں اگر جیسے آپ سورہ گیارہ سورہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن پہلے چیلنج دیا گیا دی. پھر احسن. کہہ رہے ہیں کہ چلیں ایسی دس آیتیں ہی لے آئیں اب قرآن میں چھ ہزار ہیں ان میں سے آپ کو دس کا چیلنج دے دیا احسن. پھر یہاں بات ختم نہیں ہوتی اللہ سبحانہ اتعالیٰ سورہ بکرا کی آیت نمبر 23 تھری اینڈ ٹوئنٹی اگر آپ پڑھیں تو اللہ سبحانہ صبح کہتے ہیں کہ اگر آپ شک میں ہیں جو ہم نے اپنے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم پر نازل کیا اگر تم شک میں ہو تو ایسی کوئی آیت کی مثلی لے مثلی مسل کیا بات قرآن کو چھوڑیں دس آیتوں کو چھوڑیں ایک آیت کی مثلی لے اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ حج قرآن کی بائیس سورہ کی آیت نمبر 73 میں کہ اگر میرے علاوہ کوئی اللہ ہے اب چیلنگ دے رہا سب <تصفح> تو پھر ایک مکھی ہی بنا لو مکھھی ہی بنا آئے <تصفح> بہت دور کی بات ایک مکھی ہی بنا لو اگر آپ مکھی کریٹ نہیں کر سکتے تو پھر مکھی جو کچرا لے کے اڑتی ہے پھر اس کو ہی واپس لے کے اچھا ایک بات دیکھیں اس میں محمد عیسیٰ صاحب بڑی خاص ہے دیکھیں یہ تو درجہ بدرجہ جو ہے وہ باقاعدہ بتایا کہ تمہاری حیثیت کیا تمہاری اہمیت کیا اہمیت کیا ہے تم ہو کیا بیسکلی اور تم دعویٰ کیا کرتے ہو کیا لیکن جو بنیادی بات اس کے اندر ہے وہ یہ ہے جو میں اسٹارٹنگ میں میں مفتی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے دیکھیں گرامر کے اعتبار سے دیکھیں عربی سے باہر کوئی لفظ نہیں ہے اس میں اور انہی کی زبان میں کلام ہے اور انہی کے درمیان اتارا لیکن خوبی کی بات یہ ہے کہ ان کے درمیان کی زبان میں اسی گرامر کے ساتھ اتارا اور انہی کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ ایک عائد لا کے دکھا دو یہ کیسی بات ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ بات زبان سمجھنے کی نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن کی اسپرٹ کی بات کر رہے ہیں آپ اگر پڑھیں سورہ کمر 54 سورہ کی اور میں ایک احادیث بھی کوڈ کروں گا امام بخاری سے ہے فائیو تھاؤزینڈ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے سکھائے ٹھیک ہے اب قرآن کیونکہ مین کائن کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے تو یہ حدیث صرف مسلمان کے لیے نہیں مین کائن کے لیے مین کائن کے اچھا اب بات یہ ہو رہی ہے کہ تم میں سے بہترین کیوں ہو سکتا ہے کہ میں اچھا ڈاکٹر ہوں ہو سکتا ہے میں اچھا باپ نہ ہوں ہو سکتا ہے ایک انسان اچھا انجینئر ہو ہو سکتا ہے وہ اچھا بھائی نہ ہو کیونکہ قرآن ضابطہ حیات انسان کا اس لیے اللہ سبحانہ اطالعہ تھرٹی تھری صورح کی آیت نمبر 21 میں کہتے ہیں کہ ایمان والو تم لوگوں کے لیے بہترین اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ چیلنج اس زمانے میں بھی وہ لوگ تھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی وہ لوگ تھے جو زبان سے قرار کرتے تھے ایمان نہیں لاتے ایمان, نہیں لاتے ایمان نہیں لاتے اس لیے اللہ سبحانہ صبح سورہ کمر کی آیت نمبر سیونٹین میں آیت نمبر ٹوینٹی ٹو میں آیت نمبر تھرٹی ٹو میں آیت نمبر فورٹی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریپیٹنگ اگین اینڈ اگین کہ ہے کوئی اس سے نصیحت لینے والا جس کے لیے میں آسان کہ اچھا اب نصیحت کی بات رہی مفتی صاحب قرآن تا قیامت تمام لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے مطلب مین کائنڈ کی بات ہے حضر اللہ کی بات ہے حدل للمتقین کا معاملہ جو اس کو بھی سپیسیفائی کیا لیکن جنرلائز کر دیا مین کے ساتھ اس کو بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ آپ کو کیا لگتا ہے محدود ہے یا لا محدود ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس بات کو آپ اس آپ کے کشچن سے پہلے میں جو ہمارے بھائی دوست عیسا صاحب نے گفتگو کی قرآن کے فساحت و بلاغت کے اعتبار سے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی ایک بات کا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اسی بات محب میں محب یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی جو فسات و بلاغت لے لیجیے بلاغت کا اصل میں مانا یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی مفہوم کو نہایت مناسب ترین الفاظ کے ساتھ بیان کرنا کہ اس میں بات پوری ہو جائے الفاظ نہ زیادہ ہوں نہ کم ہو اور قرآن مجید فرقانہ حمید کی فساحت و بلاغت کے اقرار ولید بن مغیرہ نے یوں کہہ کر کیا حالانکہ کفر ہی پہ مرا مگر کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنا ہے وہ کلام اتنا عظیم ہے کہ اس میں اس میں پہاڑوں کی سی بلندی ہے اس میں سمندروں کی سی روانی ہے اس میں شہد کی سی مٹھاس ہے اور وہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے اور یہ وہی کلام ہے یعنی فسا تو بلاغت کر عرب جانتے تھے جب سبائے محلقات مشہور ہے عربوں کے اندر خانہ کعبہ کی دیواروں پر وہ بہترین شعراء کے کلام لٹکایا کرتے تھے جتنا ہمارے یہاں پہ آج کل فیشن ہے ٹاپ ٹین ٹاپ ٹوینٹیز کا جو ہوتا ہے وہ جو سب سے بہتر ہوتے ہیں ان کو سب سے اوپر لے آتے ہیں تو ساتھ شورا کے نام خانہ کعبہ کی دیواروں پر اٹکایا کرتے تھے تو اب لوگوں کو شوق پتا تھا کہ دیکھیں کہ اس ہفتے کس کا کرام سب سے بہترین ہے اچھا اب ایک صحابی نے یہ جو سوریہ انتوں کلکوسر نازل ہوئی وہ جا کے وہاں پہ لگا دی کیا بات اب جب اگلے دن جب لوگ پہنچے تو سب نے اس شعرا کے کلام کو بھی دیکھا اس مختلف سورت کو بھی دیکھا اور ان کے منہ سے بے اختیار نکلا ماہد کلام البشر و اللہ وَلا ماہد البشر اللہ کی قسم میں کسی انسان کا کسی انسان, انسان کا کلام نہیں ہے بات جاری رکھیں گے اور کیسے ہو سکتا ہے ناظرین اس پر اور کلام کریں گے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سبقفے کے بعد اسٹار ٹائم کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن اس روحانی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جمع اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک کے ممتاز سنا خام عطرم جناب عبد الحمید رانا سور وردی صاحب انہیں کے سوابی ناظرین چھوڑتے ہیں کہ اس محفل کو مزید یہ کس انداز سے گرماتے ہیں اور یہ جو ہم آہستہ, آہستہ آہستہ آہستہ کی جانب بڑھ رہے ہیں جہاں پر دعا کی قبولیت کا معاملہ آتا ہے کس انداز سے یہ مزید سوچ پیدا کرتے ہیں اور دعا کی قبولیت کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں اللہ رحمان رحیم صلاحیابی مکہ سے مدین کا سفر کیسا لگے گا مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا اللہ کی خدمت میں تو جھکتا ہوں ہمیشہ ہوں ہمیش مہ میں محمد کے یہ سر کیسا لگے گا مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا در در میں پھرا ہوں جس در کے لیے دنیا میں در در میں پھرا ہوں جب پیش نظر ہوگا وہ در کیسا لگے گا مکہ مدی مدینے کا سفر لگے گا سے سے مدینے کا سفر سے دعے جب لوٹ کے آؤں گا تو گھر کیسا لگے گا مکے سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا آنکھوں سے امنڈ تا باشا راعتا، باشا راعتا. مفتی صاحب ہدایت ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے عام جو دنیا کے لوگ ہیں ان کے لیے اس پہ ہم کلام کر رہے تھے سمجھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو حدل اللہس کا دعوی قرآن کرتا ہے ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جس انداز سے دیگر اقوام نے ترقی کی ہے اور دیگر اقوام نے جو ترقی کے منازل طے کی ہیں اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا کلام کروانا ایک کالو بھی شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام انکل کیا حال ہے اللہ کا شکر بیٹا آپ ٹھیک ہے الحمدللہ للہ آپ کی دعائیں انکل میں بہار سے بات کر رہی ہوں جی بیٹا فرمائیے انکل آپ کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت زیادہ مبارک ہو آپ ہماری طرف سے مبارک ہو مبارک انکل میرے تین کوچن ہیں کوشچن نمبر ون ہے کہ تراوی کی چار چار رکھتے کر کے پڑھنا بہتر ہے یا دو دو کر کے پڑھنا بہتر ہے اور کوشچن نمبر ٹو اگر کوئی روزہ رکھ کر توڑ دے تو اور اسے پیاس لگے تو پھر اسے کتنا گناہ ملے گا اور کوشچن نمبر تھری ہے کہ قرآن مجید کی پہلی آیت کون سی نازی لے اور مٹی انکل کو بھی السلام علیکم اور دوسرے ڈاکٹر انکل کو بھی نادکا انکل کو بھی السلام علیکم اور ناسکا انکل سے میری گزارش ہے کہ وہ نا پیاری سی رمضان اور مبارک والے والی کوئی ناد سنا دے اور یہ میری باقی سے بات کریں بات کریں بالکل بالکل بات کرائیں ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی میں فوزیہ بات کہہ رہی ہوں کیا حال ہے اللہ کا شکر ہے بہن آپ ٹھیک ہیں جی شکر ہے بہت کے بعد آپ نے ہمیں جوائن کیا بس آپ کے ہم مذہب ہم وطن ہی ہیں آپ ہمیں یہی سمجھے اور یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں نا بہت اچھی ہے میں نے یہ آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ قرآن ہمارے لیے ایک موجہ ہے لیکن ہم اسے پسے پشت ڈال دیتے ہیں ہمارے بہت سے کام ان کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور قرآن جو ہے جو ہمیں سب کو سکھاتا ہے جس نے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے رہی ہے اس پہ کیوں نہیں دیتے بس یہ اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو تمہارے سینے میں ہیں یہ آپ کا پرسپشن اور سوال دونوں شامل ہیں اس میں ضرور اس پہ کلام کریں گے نازین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے میزبان حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے فقیر الحسن شیخ الحدیث محترم جناب مفتی ابو بکر صدیب صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر محترم جناب محمد عیسا صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز ثنا خاں محترم جناب عبد الحمید رانا سوربرتی صاحب مفتی صاحب بات ہو رہی تھی ہدل ناس کے حوالے سے تو اب ذرا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں بات کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب جو قرآن نے جو ایک کوڈ آف لائف جو ہے پورا کنڈکٹ کیا ہے جو وضع کیا ہے ٹونی بلیر آئے انہوں نے کہا کہ جی میں نے تیئیس پاروں کی تفاشیر پڑھی ہیں لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ اخلاقی معاملات سے ہٹ کے اگر میں بات کروں معاشرتی معاملات یا سماجی معاملات یا سوسائٹی کا جو معاملات ہیں دیگر چیزیں جو زندگی گزارنے کے طور, طور طریقے رقی کے معاملات ہیں اپنے اوپر انہوں نے لاگو کیے ہیں یا قرآن سے اخذ کیا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ جو دعویٰ قرآن کا ہے وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے لیکن شاید وہ جو ہدل المتقین کا جو مطلب پہلو ہے وہ ہم اس سے دور ہوتے چلے گئے دیکھیں یہ تو آپ کی بات حقیقت کے نزدیک ہے کہ جب بھی کسی بھی یعنی اسلام کی بنیادی تعلیمات کو اگر چھوڑ دیا جائے اور خاص پر اس میں عدل و انصاف کے معاملے کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر معاملہ یہیں پر پہنچتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے کیونکہ عدل جس جگہ سے بھی ہٹ جاتا ہے وہاں پر ظلم آ جاتا ہے کہ عدل جی کا اپوزٹ جو ہے ظلم ہے اور جب ظلم تاری ہوتا ہے تو پھر انسان پستی کی جانب جاتا جی ہے مذہبی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی تو قرآن جگہ جگہ ہمیں عدل کی تعلیم دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عدل کی تعلیم دیتے ہیں سید نمبر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بہت مشہور بات ہے کہ اگر کوئی بکری کا بچہ دریائے فراد کے کنارے جو ہے وہ مر جائے بھوگا تو اس سے عمر سے ماسپرس ہوگی اس کے اسی طرح ہمارے تمام کے تمام معاملات ایون یہ کہ حضرت عبداللہ ابن جراہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مقام کو فتح کرتے ہیں اور وہاں کے ضمنیوں سے جو ہے وہ اب خراج لیتے ہیں اس کے بعد ایک دشمن حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو آپ یہ کہہ کر ان کا خراج واپس کر دیتے ہیں کہ اس دشمن سے اس وقت ہمیں مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکے اس لیے ہم تمہارا ٹیکس واپس کرتے ہیں تو یہ انصاف مسلمانوں پایا جاتا تھا جب یہ انصاف پایا جائے گا یہ عدل پایا جائے گا دیکھیے اس کو تھوڑا سا نفت اللہ کرتے ہیں بات کو کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ ایک طرف حلال کی بات ہے ایک طرف حرام کی بات ہے ایک طرف محکمات محکمات میں وہ چیزیں شامل ہیں کی بات مشال دے کے بات کی گئی لیکن کچھ حدود اللہ یعنی وہ حدود جو ہے اس کا تعین کر دیا گیا ہے اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم اس کے اندر رہ کے کام کرنا ہے اس کے اندر ذرا کلام کرتے ہیں ایک کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب ہلو جی سر میں بات کر رہا ہوں جناب سر عشا صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے جب آدمی کو پتا ہو کہ یہ جو کام کا آ رہا ہوں گنا کا کام ہے آدمی کو جب پتا ہو کہ وہ گناہ کا ریپیٹ کیجیے گا ذرا جب آدمی کو پتا ہو کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کبیرا گرام ہے हुँ. لیکن سامنے سے پتا ہو کہ اگر میں نے دوسری طرف بتا دیا تو ان کی زندگی میں چند ایک مسائل پیدا ہو جائیں گے تو ایپی سو میں ہم اسلام کیا کہتے ہیں ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی میں آپ کی جانب آتا ہوں لیکن وہ بات ذرا کمپلیٹ ہو جائے کیا رہے تھے اس سلسلے میں برقرار رکھیں عدل کو لے کر آئیں تو ان شربہ معاشرت رکھے گا بالکل ٹھیک ہے اس طرح کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بات کو کہ ہمارے ہاں دیگر اقوام کی اگر باز باز باز ہم بات کریں دیگر مذاہب کی بات کریں ایسا لگتا ہے کہ قرآن سے انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں خش کی ہیں اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کیا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم نے اسے طاقوں میں سجا دیا ہے زلدانوں میں بند کر دیا ہے بہت جگہ تقاضا کرتا ہے ہم ایمان والوں کیونکہ میسج تو ہے مین کے لیے ٹھیک ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 فور میں کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں اب یہ سوال ان کے پاس ہے جن کے گھر میں قرآن ہیں اب اگر انسان اپنے آپ کو عقل پل سمجھ لے احادیث اور قرآن کا مطالعہ نہ کرے تو مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ اطالعہ فورٹی ون سورہ کی آیت نمبر ففٹی تھری میں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی آیات اچھا یہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آئے تو ہم پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں یہاں اللہ سبحان اطالعہ کہتے ہیں ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی آیات وہ نشانیوں سے مراد نشانیاں ہیں کہاں تمہارے نفسوں میں آفاق میں حتی یہاں تک کہ یہ بیان نہ ہو جائے کہ یہی حق ہے اچھا اس میں سے میں ایک آیت دکھا دیتا ہوں مثال کے طور پہ اگر اچھا اس میں انقریب ان انقریب ہم دکھائے بیسکلی جو جیسے انقریب رمضان دکھا دیا نا تو بکرا کی آئے کہ شہر الرمضان علزی اور اسی میں آیت میں آیا کلام یہ ہوتا ہے بات یہ ہے کہ سوا چودہ سو برس پہلے اب قرآن دیکھیں کل بھی اتر پہ نظر ہو رہا ہے رسول اللہ فرمایا کہ انقریب ہم تمہیں دکھائیں گے انقریب انقریب جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ظاہری مثال کے بعد بھی ہو سکتا تھا وہ آج بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ قیامت سے پہلے پہلے تک انقریب رہے گا کیونکہ خاتم کے بعد اب کوئی کتاب نہیں تو یہ قیامت تک مخاطب ہوگی ہر ایمان والے سے ہر انسان سے ٹھیک ہے اب اگر کوئی جیسے میں بات کر رہا تھا کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ جی میں اپنی عقل سے سارے کام کر لوں تو اللہ دے سمجھاتا ہے بالکل ٹھیک دیکھیں مرغی کا بچہ انڈے سے اکیس دن کے بعد نکلتا ہے وہ نکلتے ہی ٹک ٹک ٹک ٹوک دانا چگنے لگتا ہے اس کی ماں نے اسے بتایا نہیں ابا پہلے دن سے بھاگا ہوا تھا ہم اپنے بچے کو تین سے چار سال تک نوالہ کھلاتے کھلاتے کھلاتے سکھاتے ہیں اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ میں عقل عقل قرآن اور احادیث سے لینی پڑے اس, اس کے بعد اللہ مثال دے رہے ہیں دیکھیں چوہا بلی کو دیکھتے ہی بھاگ جاتا ہے کس نے چوہے کو بتایا کہ بلی اتنی بڑی دشمن ہے بکری گوشت نہیں کھا رہی چیتا جو ہے وہ گھاس نہیں کھا رہا انسان پڑھا لکھا بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے اور اب پتا ہے کہ شگر میں میٹھا کھانا صحیح نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ میٹھا کھاتا ہے وہ کہتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ایک گولی زیادہ کھا گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ اور احادیث کی انڈرسٹینڈنگ جو آپ کا سما میں میں میں آتا ہوں اس سوال کی جانب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بچھڑنا بہت ضروری ہوگا ناظین آپ رہیں گے ہمارے گے آپ کے ملاقات سے کے بعد حضرات افطار کی اس خوبصورت روحانی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جن اقبال قرآن ایک معجوزہ اس موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب جناب محمد عیسہ صاحب اور جناب عبد الحمید رانا سوردی صاحب دیکھیں جناب اس ایوان میں اور ان ساتھوں میں اب ہمارے ساتھ کون شامل ہو رہا ہے السلام علیکم السلام علیکم <تصفح> ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام اپنے جنید بھائی ٹیلی ویژن کی آواز کو بدلے ہیلو ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم